بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحده نصر عبد وعز جند وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد محترم مجاہد و مهاجر بھائیو بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد مولانا عبدالحادی مجاہد حفظہ اللہ کی کتاب عالم اسلام پر مغرب کی فکری الغار سے آج ہمارا چوتھا درس ہے آج کے درس کا عنوان ہے مسلمانوں کی پستی کے حقیقی اسباب استاد عبدالحادی الحادی مجاہد حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیادت اور سیادت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی اور مسلمان آہستہ آہستہ غلام بنتے گئے اس غلامی کو مضبوط کرنے اور دوام بخشنے کے لیے دشمن نے میڈیا اور مختلف طریقوں سے مختلف میدانوں میں محنت کی اور اپنی سازشوں کے جال بچھائے جس میں پہلا نمبر حاکمیت کا میدان ہے اور اس میں بتفصیل تفصیل حکومتوں کی قسموں کو بیان کیا گیا ہے اور دوسرا نمبر تعلیم کا میدان ہے یعنی کفار نے مختلف میدانوں میں مسلمانوں کو زیر کرنے کی کوشش کی ہے اس میں سب سے پہلا میدان تو حاکمیت کا ہے دوسرا میدان تعلیم کا ہے میرے ساتھیوں عوام کی ترقی اور زوال کا راز ان کی تعلیم و تربیت میں پوشیدہ ہوتا ہے وہ قوم جو تعلیم و تربیت کے میدان میں دیگر اقوام سے آگے ہو وہ ترقی کے میدان میں بھی دوسروں سے آگے ہوتی ہے اور جب تعلیم و تربیت کا نظام عوام کے عقائد افکار نظریات اور اجتماعی ثقافت سے ہم آہنگ ہوتا ہے تو پھر دوسری اقوام کو اسے ماننے اور اپنانے میں کوئی رکاوٹ اور مشکل پیش نہیں آتی حالات اور وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں وہ تبدیلیاں لائی جاتی ہیں جو عوام ملک اور سیاسی حاکمیت کی ترقی کا سبب بنتی ہیں لیکن اگر تعلیم اور تربیت کا نظام ملک کے لوگوں کے دین اخلاق سیاسی اور اجتماعی ثقافت کا ترجمان نہ ہو بلکہ دوسروں کی طرف سے غیروں کے اہداف و مقاصد پورا کرنے کے لیے غیرو ہی کی قومی دینی سیاسی نظریاتی اور معاشرتی بنیادوں پر استوار ہو اور مسلم معاشرے پر زبردستی مسلط کیا گیا ہو تو اس طرح کے تعلیمی نصاب اور نظام کی گود میں پلنے والی نسل نے عملا یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے دین اور عقائد کے بارے میں نہ صرف یہ کہ بے توجہی کرتے ہیں بلکہ کھلم کھلا دشمنی بھی کرتے ہیں ان کے کردار سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک اور عوام کے مفاد پر دوسرے استعماری ممالک کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں اپنے نظام تعلیم سے نفرت اور مغرب کی تاریخ پر فخر کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو زبردستی کفریہ ممالک کی غلامی پر مجبور کرتے ہیں جب یہ سب کچھ ہوگا تو اس کے رد عمل میں لازمی بات ہے کہ اسلامی فکر اور ثقافت کی حفاظت کرنے والے نوجوانان نے اسلام اس طرح کے برآمد شدہ حکمرانوں مغربی گمراہ کن تعلیمی نصاب اور کفریہ نظاموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور ان سے نجات حاصل کریں ممکن ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہو کہ موجودہ مغربی طرز تعلیم کو اس وجہ سے اپنانا چاہیے تاکہ مسلمان مادی میدان میں آگے بڑھیں اور مغرب کی تعلیم اور ٹیکنالوجی اور تجربات سے فائدہ حاصل کریں یہ بات بظاہر کافی حد تک معقول ہے لیکن اس بارے میں درجیل دو اہم باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں نمبر ایک ہمیں اگر ضرورت ہے تو مغرب کے علوم اور ٹیکنالوجی کی ہے نہ کہ ان کی ثقافت اخلاق نظریات دین اور زندگی گزارنے کے فلسفے کی لیکن عالم اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری وزارت تعلیم مغرب کے علوم اور تجربات حاصل کرنے کی بجائے ان کی ثقافت کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے اور اس کام پر ہر سال کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں اگر یہ مصارف اس کی بجائے علوم کے رائج کرنے تجربہ گاہوں اور لیبارٹریوں کے بنانے اور تعلیمی سازو سامان آلات اور وسائل خریدنے پر صرف کیے جاتے تو نتائج موجودہ حالات سے کافی مختلف ہوتے اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ مغرب کے تعلیمی نظام اور نصاب کو اپنانا ترقی کا سبب بنتا ہے اور ترقی کرنے کے نتیجے میں یہ ممالک آزاد خود مختار اور اس کی عوام اپنی حکومت کی مالک ہو جائے گی تو یہ بات بھی تجربے کے خلاف ہے کیونکہ کئی مسلم ممالک ایسے ہیں جو بہت بلند صنعتی معیار تک پہنچ چکے ہیں بھاری بھرکم ہتھیار اور فوجی آلات بھی بنا چکے ہیں اور بعض نے تو ایٹم بم بھی بنا لیے لیکن پھر بھی حقیقی معنوں میں آزادی حاصل نہ کر سکے اور نہ ہی ان کی عوام اپنی خودمختار حکومت کی مالک بن سکی یہ ممالک اپنے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی استعماری ممالک کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلیمی نصاب اپنے پڑھنے والوں کے لیے اپنی سیاسی اور قومی آزادی کا پیغام نہیں رکھتا اسلامی دنیا کی تعلیمی وزارتوں نے تعلیمی نصاب اس طرح تشکیل دیا ہے اور اس کا معیار ایسا رکھا ہے کہ اس کا پڑھنے والا صرف مغرب کی غلام حکومت کے ہی کام آ سکے اس بات کو قطع ملحوظ نہیں رکھا گیا کہ تعلیمی معیار اتنا بلند ہو کہ اس کے پڑھنے والے نظام سلطنت چلانے کی غیر معمولی صلاحیت حاصل کر کے علم کو نظریے سے عمل کی طرف منتقل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ کروڑوں مسلم نوجوان اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں دنیاوی علوم جیسے کیمیا فزکس ریاضی بیالوجی جیالوجی اور دیگر علوم حاصل کر رہے ہیں لیکن ان میں بمشکل ایک فیصد بھی ان علوم کے عملی میدان میں نہیں آتے جس کے نتیجے میں اپنا سیکھا ہوا علم بھول جاتے ہیں اگر بیسویں صدی میں اسلامی دنیا میں عصری علوم کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر عصری علوم کا دامن پھیلتا جا رہا ہے اتنا ہی اس کے حاصل کرنے والے دین روحانی صفات اسلامی اخلاق اور تہذیب سے دور ہوتے جا رہے ہیں یہ بات تو صحیح ہے کہ عصری علوم رکھنے والوں میں بھی اسلامی فکر کے بڑے بڑے دانشور پیدا ہوئے ہیں لیکن وہ عصری علوم کے مضامین کے نتیجے میں نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ اس نصاب اور نظام سے باہر دوسرے کسی دینی ماحول میں رہے نیز ان کو مسلمان مفکرین سے استفادہ اور ان سے دین حاصل کرنے کا موقع بھی ملا اگر بیسویں صدی میں اسلامی دنیا کی سیاسی اور تحریکی شخصیات پر نظر ڈالے تو ان میں ایک چیز جو بہت واضح نظر آتی ہے وہ یہ کہ سیکولر بےدین نظام کی طرف داعی تمام جماعتیں اور ان کے ہمنوا اکثر لوگ اسی عصری تعلیم کے ماحول میں پیدا ہوئے جو کہ دینی روح سے خالی ہے اور یہ بات بھی سب مسلمانوں نے دیکھ لی ہے کہ اسلامی دنیا کو ان جماعتوں اور ان کے ہمنوا لوگوں نے کتنا نقصان پہنچایا ہے انہی بے معنیٰ عصری علوم سیکھنے والوں نے اسلامی دنیا کے لاکھوں مسلمانوں کو وسطی ایشیا افغانستان عرب اور افریقی ممالک میں صرف اس لیے جان سے مار دیا یا قید خانوں میں بند کر دیا کہ انہوں نے باہر سے مسلط کردہ جاہلانہ قوانین اور فرسودہ نظاموں کو نہیں مانا اور اپنے اسلامی اور قومی اقدار کے تحفظ پر مصر رہے اور اس راستے میں کسی قسم کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا اگر گہری نظر سے اسلامی دنیا کے تعلیمی ماحول کو دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ تعلیم کے میدان میں ہر چیز مغرب کی طرف سے ڈیزائن شدہ ہے اور ہر چیز اسی مغربی انداز سے چل رہی ہے اور نتائج بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے سامنے آ رہے ہیں جو مغرب چاہتا ہے اس طرح کا تعلیمی انحراف مسلمان دانشوروں سے ایک اجتماعی سوچ کے تحت لاگو کروایا گیا یہ فساد ایک انقلابی علاج کا تقاضا کرتا ہے لیکن اس علاج کی راہ میں وہ نام نہاد مسلمان حکمران رکاوٹ بنے ہوئے ہیں جو اسلامی دنیا پر بزور قوت مسلط کیے گئے ہیں اس فساد کا ایک فطری اور طبی تقاضا یہ ہے کہ امت کے سچے اور مجاہد نوجوان اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اس مزاحمت کے نتیجے میں کسی حد تک مسلمان ممالک میں کچھ استراب بے چینی اور مشکلات تو پیدا ہوں گی لیکن تدبیر ثابت قدمی اور استقامت سے یہ رکاوٹیں خود بخود انشاءاللہ اللہ تعالی ختم ہو جائیں گی کفار کی سازشوں کا تیسرا میدان قانون سازی اور نظام حکومت نظام اور قوانین وہ چیزیں ہیں جو معاشرے اور افراد کے حقوق لوازمات اور ذمہ داریوں کا تعین کرتے ہیں اور معاشرے سے فساد اور بے چینی کا راستہ روکتے ہیں لیکن نظام بنانے اور قوانین کو حتمی شکل دینے میں معاشرے کے دین ثقافت اخلاقی اور مانوی اقدار سیاسی اجتماعی اقتصادی تاریخی اور طبی حالات اور معاشرے کے مجموعی رجحانات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں معاشرے کی ضروریات اور تقاضوں کا نظام اور قوانین کے ساتھ تصادم ہو جائے کیونکہ اسی ناموافق صورت حال میں معاشرے اور قوانین میں کشمکش ایک طبعی نتیجہ ہوتا ہے تصادم کی صورت میں ایک طرف تو لوگ اپنے دینی اخلاقی اور اجتماعی اقدار کی حفاظت کے لیے کوشہ ہوتے ہیں تو دوسری طرف نظام حکومت لوگوں سے قوانین پر عمل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اور اس کے لیے ضرورت پڑنے پر طاقت سے بھی کام لیا جاتا ہے اگر مندرجہ بالا فطری اور طبعی فارمولے کی روشنی میں اسلامی دنیا کی موجودہ حالت پر نظر ڈالی جائے تو ہم دیکھیں گے کہ تقریباً پوری اسلامی دنیا میں عوام اور نظاموں کے درمیان گزشتہ ایک صدی سے نہایت تلخ اور نہ ختم ہونے والی جنگ جاری ہے اس جنگ کے ایک جانب تو مسلمانوں کی وہ عوامی تحریکیں ہیں جو انسان کو اللہ کے بندے شمار کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ جل شاہ کے قانون کو جاری کرنے کو پوری انسانیت کی سعادت سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ جلشانہ نے پیدا کیا ہے اور وہی ان کی زندگی کے تقاضوں اور ضروریات سے زیادہ واقف ہے اسی لیے اسلام میں یہ ایک طبعی خوبی ہے کہ وہ انسان کے تمام کاموں کو سب سے بہتر اور منظم انداز میں سنبھال سکتا ہے اس عملی تطبیق کے لیے عوام اور اسلامی تحریکیں اپنے تن تحریک کی قربانی دے رہی ہیں اس جنگ کی دوسری جانب وہ جابر اور سیکولر نظام ہے جو دین اور مسلمانوں کے معاشرے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ان جابر نظاموں نے مغرب اور مغربی استعماری قوتوں کی فتح اور اسلامی قوانین کو مٹانے کے لیے ایسے قوانین بنائے ہیں جو معاشرے کے فطری اور طبعی تقاضوں کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے اور جوڑ نہیں کھاتے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پوری قوت اور دباؤ کو استعمال کرتے ہوئے مسلم عوام پر اپنے نظاموں کی حاکمیت اور اپنے بنائے ہوئے قوانین کے نفاذ کو ایک عرصے سے جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس راہ میں لاکھوں اور کروڑوں مسلمانوں اور آزادی چہنے والوں کو جان سے مارنے کے لیے بھی ان خود ساختہ قوانین کا سہارا لیتے ہیں مسلم دنیا کے ممالک کے تقریباً تمام بنیادی قوانین شہری اقتصادی اور دیگر قوانین گزشتہ ایک یا ڈیڑھ صدی سے مغربی فکر کی بنیادوں پر کھڑے ہیں جو کہ مغرب کی استعماری کوششوں کا نتیجہ ہیں اسلامی دنیا کے ممالک میں تقریباً سارے قومی اور بین الاقوامی فیصلے انہی قوانین اور معاہدوں کی روشنی میں پورے کیے جا رہے ہیں جو مغرب کے مفادات کے تحفظ کے لیے وضع کیے گئے ہیں پھر قوانین کے میدان میں نہ صرف یہ کہ علاقائی طور پر ان ممالک میں مغربی طرز کے قوانین نافذ ہیں بلکہ اسلامی ممالک کی حکومتوں سے سختی کے ساتھ ان عالمی اور انسانی حقوق کے ضوابط اور اقوام متحدہ کی طرف سے بنائے گئے قوانین کے ماننے کا وعدہ لیا گیا ہے ان قوانین کو بناتے وقت اسلامی شریعت اور اسلامی معاشرے کے تقاضوں کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے اس سب کچھ کے باوجود مغربی ممالک اقوام متحدہ کے ادارے امن کونسل اور دیگر مغربی اداروں نے ان قوانین کو ایسی اہمیت دی ہے کہ قرآن و سنت بھی ان کے مقابلے میں ذرہ برابر اہمیت نہیں رکھتے چنانچہ شرعی قوانین کے نفاذ کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں اور اگر کوئی ملک اسلامی نظام حکومت رائج کرنے پر اصرار کرے تو اسے طرح طرح کی تازیرات اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پھر کسی ملک میں شرعی قوانین نافذ ہوں تو اس شرعی نظام کا خاتمہ کرنے کے لیے بغاوتیں اٹھائی جاتی ہیں یا داخلی انتشار پیدا کرنے کے لیے بعض اقلیتیں حقوق مانگنے کے بہانے اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور پھر اقوام متحدہ ان کے ہر قسم کی مدد کے لیے کوشش کرتی ہے اس قسم کے غیر فطری اور بل مسلط کردہ نظاموں اور قوانین سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے طویل عرصے سے مختلف تدابیر کو بار بار آزمایا گیا لیکن مسلسل صبر اور برداشت کے بعد مسلمان مفکرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس سے چھٹکارے کا بس ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے مسلح جہاد اور انقلاب کے لیے کھڑے ہونے کا راستہ جس کے کامیاب ہونے کی صورت میں ان کے خود ساختہ قوانین اور نظام زندگی مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے اور اس کی جگہ اسلامی قوانین نافذ ہو جائیں گے پھر دوسرے مرحلے میں ان سے دفاع کے لیے سیاسی نظریاتی اجتماعی عسکری اور علمی میدانوں میں انتھک کوششیں بروئے کار لائی جائیں چوتھا میدان عسکری میدان اور امن و امان ہر ملک کی فوج اور دیگر عسکری ادارے جو اس مقصد سے بنائے جاتے ہیں کہ اس ملک کے باشندوں کے لیے ایک اطمینان بخش فضا قائم کریں ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں ملک اور اس کی عوام پر بیرونی حملے کا راستہ روکیں اور بوقت ضرورت حق کو نافذ کرنے اور اس کے دفاع کے لیے بہادری سے لڑیں نیز عوامی امن سے متعلق اداروں کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ملک کے آئین میں نافذ شدہ قوانین کو عملی طور پر جاری کروائیں ہر قسم کے ظلم اور فساد کا راستہ روکیں اور امن قائم کرنے کے لیے جرائم پیشہ افراد کا تعاقب کریں معاشرے نے ان کے ٹھکانے تلاش کر کے انہیں ختم کریں اور بوقت ضرورت فوج کے ساتھ مل کر دشمن کے خلاف لڑیں ایک با اختیار فوج اور امن عامہ سے متعلق اداروں کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین عقیدے ملک اور اس کی ثقافت کو ایک مثالی نظام اور بے مثال لائے ہائے عمل کی حیثیت سے پہچانے اور اس کو عملی شکل دینے میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے پر رہیں تاکہ وہ اپنی ذات کو چند ٹکو کی تنخواہ کے بدلے ایک مزدور کی حیثیت سے نہ جانے بلکہ انہیں اپنی ذات میں ہما وقت ملک و ملت کے خاطر قربانی دینے والا ایک مجاہد نظر آئے اور اپنی ذمہ داری کو اللہ جان کے خوف اور آخرت کے جواب پر یقین رکھتے ہوئے پورے جذبے سے سر انجام دیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو اسی جذبے کے تحت تیار کیا تھا اور تا آخر یہی جذبہ رہا اس لیے تو انہوں نے بہت ہی کم وقت میں جزیرت العرب اور اس کے آس پاس سے کفر و شرک کا ایسا خاتمہ کر دیا کہ وہ دنیا کی ایک بڑی طاقت بن گئے اور اتنی فوجی قوت حاصل کر لی کہ اس وقت کی عالمی قوتیں فارس اور روم بھی اپنی سالمیت کے بارے میں فکر مند ہونے لگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین کے اسلامی عقیدے سے سرشار لشکر نے نہ صرف یہ کہ بہت تھوڑے عرصے میں ایک بڑی با اختیار حکومت تشکیل دی جس کی سرحدیں چین اور قوقاز یعنی شیشان سے لے کر مراکش تک پھیلی ہوئی تھی یہاں تک کے ہند اور بحر متوسط کے سمندروں پر مسلمانوں کا راج تھا بلکہ اس دور میں دنیا کی عالمی طاقتیں اور بڑی مملکتیں یہ کوشش کیا کرتی تھیں کہ اپنی بقا کے لیے اسلامی مملکت کی حمایت حاصل کریں لیکن اس کے برعکس اگر دور حاضر کے مسلمان ممالک کی فوجوں کو دیکھیں تو نظر آئے گا کہ ان کی ہر چیز اپنے ماضی کے برعکس دوسروں کے معیار پر قائم ہے جن میں سے چند اہم امور کو ہم درج ذیل ترتیب سے بیان کر سکتے ہیں پہلی بات آج کی اسلامی دنیا کی فوجیں دین اور دینی اقدار سے بہت دور رکھی جاتی ہیں ان کی تربیت اور نصاب میں دین عقیدہ آخرت اسلامی تاریخ اور اسلام کی فوجی تاریخ کوئی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ, بلکہ اس کے برعکس کوشش اس بات کی کی جاتی ہے کہ افواج اور امن عامہ سے متعلق اداروں کو سیکولرزم یعنی بے دینی کے اصولوں کے مطابق ترتیب دیا جائے تاکہ ان کے دلوں میں اسلام کے لیے کسی قسم کی احساس ذمہ داری اور اس سے وفاداری کے خیال باقی نہ رہے اور وہ کبھی بھی اپنے جابر حاکم کے حکم کی جگہ شرعی عوامر اور احکام کو ترجیح نہ دیں دوسری بات اسلامی دنیا کی فوجوں کو عملاً استعماری ممالک کے فوجی ماہرین اور استاذوں کی طرف سے مغربی یا روسی نصاب اور معیار کے مطابق تربیت دی جاتی ہے اور فوجی افسران اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے استعماری ممالک امریکہ برطانیہ فرانس وغیرہ میں بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے فوجی کالجوں میں تعلیم حاصل کریں جس سے ان کے دل و دماغ کو ہر قسم کے اسلامی افکار اور نظریات سے خالی کر دیا جائے چنانچہ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ مغرب نے اپنے انہیں تربیت یافتہ فوجی افسران کے ذریعے ان کے اپنے ممالک میں مغربی مفادات کے تحفظ کی خاطر بغاوتیں کھڑی کی اور ان افسروں نے اپنے عقاؤ کی خوشنودی کے لیے اپنے ممالک کے قوانین کو پامال کیا اور اس کے بعد فوج اور دیگر عسکری ادارے بھی انہی باغیوں کے حکم پر چلتے رہے تیسری بات اسلامی دنیا کے ممالک کی فوجیں مختلف قسم کے معاہدوں اور قرار کے ذریعے ایسے انداز میں مغربی ممالک کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ ان کی اجازت اور مشورے کے بغیر کوئی اقدام بھی نہیں کر سکتی ہر قسم کا اسلحہ جہاز فوجی ساز و سامان آلات حرب اور لاجسٹک وسائل ایسی قرار دادوں کے بعد استعماری بدماش ممالک کی طرف سے ان کو مہیا کیے جاتے ہیں کہ کسی طرح بھی ان سے اسلام کے دفاع کے لیے کام نہ لیا جا سکے آج کی فوجوں میں وہی افسر بلند مرتبے تک پہنچ سکتے ہیں جنہوں نے مکمل طور پر دین اور دینی اقدار کو پسے پشت ڈال دیا ہو اور استعمالی قوتوں کے قابل اعتماد ساتھی بن گئے ہو ترقی اور تنزل کے لیے ایسے معیار اور شرائط مقرر کیے گئے ہیں کہ دینی فکر رکھنے والے افسر کبھی بھی ان پر پورے نہیں اتر پاتے اگر کہیں کوئی مسلمان اپنی فوجی قابلیت لیاقت اور فرائض نبھانے کے قابل ہونے کی وجہ سے بلند رتبے تک پہنچنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو اسے بھی مختلف بہانوں کے ذریعے قیادت کے رتبے سے دور رکھا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے بدنام کیا جاتا ہے مثلاً بغاوت یا کسی اور جرم کے بہانے اسے معذول یا گرفتار کر کے زندہ لاپتہ کر دیا جاتا ہے آج کی اسلامی دنیا کی عسکری قوتیں بجائے اس کے کہ اپنے ملک اور مقدس مذہبی شاعر کا دفاع کریں اور معاشرے کے جرائم پیشہ اور فسادی لوگوں کا راستہ روکیں اور معاشرے کے پاک باز لوگوں کو شریر اور ظالم لوگوں کے ظلم سے بچائیں وہ خود ہی اپنی عوام کے خلاف لڑتے ہیں غیروں کی خواہش پر اپنے ہی لوگوں کے خلاف فوجی قوت استعمال کرتے ان پر بم برساتے اور اپنے ہی لوگوں سے اپنے قید خانے بھرتے ہیں اپنے ہی ہم وطنوں کو گھر بار چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں دینداروں کی بجائے پولیس مجرموں مفصدوں قومی غداروں اور فہاشی پھیلانے والوں کا ساتھ دیتی اور ان کی حفاظت کرتی ہے لیکن اس کے برعکس معاشرے کے نیک سیرت علماء مجاہدین قومی نمائندوں اور اسلامی شخصیتوں کو ڈرایا جاتا ہے قتل کیا جاتا اور قید خانوں کی تاریکیوں میں پھینک دیا جاتا ہے یہی ادارے لوگوں کو اسلحے اور طاقت کے بلبوتے پر اسلام کے قریب آنے سے روکتے ہیں اسلام پسندوں اور مجاہدین کو پکڑ کر ان کو کوڑیوں کے مول کفریہ ممالک کے ہاتھوں بیچتے ہیں اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں ذمہ میں کار و اختیار ہے وہ دوسروں کی فکر اور اہداف و اغراض کے حصول کے لیے تربیت دیے گئے اور تیار کیے گئے ہیں کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ مسلم ممالک کی فوجیں دشمن سے دفاع کی بجائے ان کا ساتھ دیتی ہیں اپنی ہی ملت کے خلاف لڑتی ہیں اور استعمار کی بقا کے لیے قربانی دیتی ہیں اس کی واضح مثال دیکھنا ہو تو افغانستان کو دیکھیں کہ اس کی فوجیں روسی حملے کے وقت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کے بچے ہوئے افغانی فوجی اور ناپاک فوجی آج امریکہ کے شانہ بشانہ اپنی قوم اور مجاہدین کے خلاف لڑ رہے ہیں جب مسلم ممالک کی فوجوں اور امن عامہ کے اداروں کا یہ حال ہو تو اس کا طبعی رد عمل یہی ہوگا کہ مسلم قوم کے باشعور غیرت دین سے سرشار اور آزادی سے محبت رکھنے والے نوجوان ایک مثبت تبدیلی کے لیے اس قسم کی فوجوں اور عسکری اداروں کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کر دیں چاہے یہ جد جہد انہیں کتنی ہی مہنگی کیوں نہ پڑے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ایسا نہیں جس سے یہ مسئلہ حل ہو سکے کیونکہ سیکولر بے دین فوج غیروں کے ٹکڑوں پر پلے ہوئے جنرل اور غیروں کی مسلط کردہ حکومتیں اور ان کے حاکم زبان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور نہ ہی انہیں اپنے استعماری آقاوں کی طرف سے انصاف پر مبنی بات سننے کی اجازت ہوتی ہے پانچواں میدان میڈیا کا میدان کسی معاشرے میں میڈیا کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں میں عام سمجھداری اور ان کے اجماعی طور پر صحیح راستے پر گامزن کرے لہٰذا اس سلسلے میں میڈیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان تفریق کا سبب نہ بنے بلکہ تمام طبقات زندگی اور معاشرے کے ہر سطح کے لوگوں کے نظریاتی شعور کو بلند کرنے کے لیے کام کرے لوگوں کے حالات سے باخبر رہے اور ان کے دینی قومی ثقافتی اور اجتماعی اقدار کی خود بھی حفاظت کرے اور اس کا دفاع کرنے والے افراد اور اداروں کو بھی اپنی ذمہ داری کی طرف متوجہ رکھے حکام اور با اختیار لوگوں کے کاموں کی مثبت انداز میں نگرانی کرے نظریاتی اور ادبی کاوشوں کے لیے معاشرے کے با لوگوں کو سامنے لانے کا کردار ادا کرے اور معاشرے کے تفریحی ذوق کو پورا کرنے کے لیے ایسا ادبی مواد وجود میں لائے جو معاشرے کے افراد میں احساسات خیر اور اونچے انسانی اہداف کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرے اور ہر قسم کی ظلم و زیادتی اور شرانگیزی سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرے اس وقت میڈیا اپنی تاریخ کے سب سے بلند مقام عروج کو پہنچا ہوا ہے جس کو عموماً تین درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے